وأشهد أن محمدًا عبده المسؤول يا أيها الذين أروا من اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وغصى منهما رجالا كثيرا من نساء واتقوا الله الذي تساءدون به والأرحم إن الله كان عليكم رجيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولا قولا شديدا يشلحك اعمالكم ويمحوا لكم ذنوبكم ومن يجز الله اسرا فقط فاقضى العذيب اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي الله عليه وسلم تشغر أمور مقدثاتها وكل مددة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعش الله ورسوله فقد ظل وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك محمد و آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد سبحانق القدر و لا الا ما عندم ذن انك انت عليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري حلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الهوى فإن الجنة هي المأوى اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تعلییہ کو ایک ایسی خوبی سے نوازا ہے جو اور کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی جیسا کہ آپ کی حدیث ہے فردن تو بدل امبیائی میں سب تخص کہ مجھے سارے انبیاء پر فویت دی گئی ہے چھ کاموں کے حوالے سے وہ چھ چیزیں مجھے عطا فرمائی گئی انبیاء سارے ان کو نہیں دی گئی ان میں سے پہلی چیز اور تھی تو جوام القلم میں جوام القلم دیا گیا یہ جی خوبی اللہ باغ نے مجھے عطا فرمائی ہے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی جوام الکریم کا معنیٰ یہ ہے بہت ہی چھوٹے سے جملے جو بہت ہی مختصر اسی بات سے پورا دین سمجھا سکتا ہوں جنت کا پورا راستہ بتا سکتا ہوں اور جہنم کے پورے راستے سے آگاہ کر سکتا ایک جملے میں اس کی ایک مثال ایک حدیث آج پڑھتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے اور اس کے علاوہ امت کے پہلے محدث ابو ہر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوجبت جنت بل مکار ہوجبت نارو بشہبات جنت کو چپایا گیا ہے تکلیف دے باتوں میں تکلیف دے چیزوں میں بڑے مشکل اور شاخ کو مور جنت کو چھپایا گیا. گیا ہے ریبت نورب شہ آباد اور جہنم کو چھپایا گیا ہے خواہشات نفس کے ساتھ بڑی مرمہ سازی اور مظاہر بڑا ایک ننگین راستہ یہ جہنم کا راستہ ہے ایک عدیض کا روایت ہے حفت جنت و بالمکار حفت نارو ب شہابات جہنم کو ڈھانپا گیا ہے چھپایا گیا ہے جہنم کو شہوات کے ساتھ اور جنت کو ڈھانپا گیا ہے بکارے تکلیف دے وہ کے ساتھ یہ دو جملوں کی حدیث ہے اور غور کریں تو اس میں جنت اور جہنم کا پورا پروگرام پورا پیش ہوا ہے بلکہ یہ سمجھیں یہ حدیث ہر بندے کے لیے ایک میزان ہے ایک معیار آپ کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا خود اپنے آپ کو چیک کرو تم کس طرف جا رہے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف خود چیک کرو یہ کسوٹی آپ کو دے دی گئی آپ کا رخ کس طرح ہے آپ کا حدف کیا ہے آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے اس کسوٹی سے خود اپنے آپ کو چیک کر اگر تو خواہشات نفس کی راہ پر چل رہے ہیں اور خواہشات نفس کو اپناتے ہو گناہوں کی زندگی کیونکہ خواہشات نفس کا راستہ بظاہر بڑا لذیذ ہوتا ہے کہیں سنا کی دعوت ہے کہیں شراب نوشی کی دعوت ہے کہیں سوتی کاروبار کے کروڑوں روپے ہیں سب خواہشات ہے نفس کہیں مجالس کے پھل ہیں غلام کی تعمیر مجالس کے پھل گیبتے چگلیاں الزام تراشیاں ان میں ظاہر لذت ہے یہ خواہشات نفس کے راستے اپنے آپ کو چیک کرو تم کس راہ پر گامزن اگر شیطان کی شرارتیں ہیں اور معصیتیں ہیں اس کا کسوٹی سے سمجھ جاؤ کہ تمہارا ڈر جہنم کی طرف راستہ آسان بڑی آسانی چند روزہ زندگی کے لیے محدود ہے اس کے بعد آزاد علی میں اللہ کی پکڑ ہے اس کا غذب ہے وہ کیسا عذاب ہے جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا ان ناجام کو اگر تمہاری لا تک ہو تمہاری یہ چمڑی جو ہے جہنم کی آپ کو برداشت کر ہی نہیں سکتا یہ چند روزہ لذت کے بعد اور اگر آپ آمانے صالحہ کی راہ پر گامزن راستہ مشکل ضرور ہے اور اللہ کی توفیق میسر ہے یہ کسوٹی آپ کو دیکھ گئی کہ آپ کا رخ جو ہے وہ جنت کی طرف آپ کی منزل اور آپ کا ہدف جنت کا حصول ہے جس کے لیے آپ محنت کرنا اور کوشش کرنا سننے میں کی ایک اور حدیث ہے نیزے. اس میں یہی مضمون ہے خلاط اللہ ہوئی جنت رب اللہ نے جنت پیدا کر دی دیارا جبریل جبریل نے السلام کو حکم دیا کہ امدور ادھر جنت جا کے جنت دیکھو میں نے ایک گھر بنایا ہے اس کا مشاہدہ کرو اور رپورٹ دو وہ گھر کیسے ہے جہریل فوراً چلے گئے اندا کا حکم اس کی تعمیر کی جنت دیکھی جنت کے باغات جنت کے محلات جنت کی نہریں جنت کی حوریں چاندی اور سونے کی اینٹیں لس کا گارا امبر کے گردوں کو جنت کو دیکھا واپس آئے اور کہا کہ وہ اس کا بایسموں میں آح اللہ داخلہ ہے تیری عزت کی تسل اس گھر کے بارے میں جو بندہ بھی سنے گا وہ اسی گھر میں داخلہ ہے وہ بھی سنے گا جس کو اس گھر کا تعارف ہوگا اسی گھر کو آباد کرے گا اسی گھر میں داخل ہے. کوئی اس کو چھوڑے گا نہیں کرنا کہ دوبارہ جاؤ اور دوبارہ دیکھو جا دوبارہ گئے اللہ نے جنت کے ان ایک باڑ لگایا راستے کو مشکل کر دیا جنت کو ڈھانپ دیا تکلیف سے اور راستے کو بھر دیا تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ واپس آیا اور کہا کاکیلا نے جو اس گھر کا راستہ ہے اسے کوئی عبور نہیں کر سکے گا اب تو اس گھر میں کوئی داخل ہو ہی نہیں پائے راستے کی رکاوٹیں راستے کے, کے مشاکل تکلیف دے وہ عزیت ناک کام کون چلے گا اس کو گھر بہت خوبصورت ہے لیکن راستہ بڑا کٹھن بڑا تکلیف دہ ہے جس کو عبور کر کے کوئی شخص اس گھر میں داخل ہو ہی نہیں پڑے اور فرمایا کرنا تھا اعلیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا پھر جو نہیں سکے میں نے ایک اور گھر بنا وہ بھی دیکھو جا کے جہنم دیکھے جہنم کی آگ جہنم کے شوے اور کس طرح جہنم کے اندر ایک توڑ پھوڑ ہر چیز کو پیس کے رکھنے شدت کی آگ ہے واپس آئے کیا گھر ہے اس میں کون آئے گا گھر بنتا ہے رہنے کے لیے سکونت کے لیے راحت اور آرام کے لیے یہاں کے کون راحت کرے گا کون اس گھر کو آباد کرے کیسا گھر ہے کوئی بندہ اس گھر کا رخ نہیں کرے گا گھر خالی رہے گا اور دوبارہ جاؤ دوبارہ دے کر جو راستہ ہے بڑا ہے علما سادی کے ساتھ خوبصورت نسل کے بے شمار تما کی چیزیں خواہشات نسل کی حکمرانی لذیذ چیزیں خوبصورت عورتیں ہیں اور روپے پیسے کی بہتات ہے شرابیں ہیں اور جو بھی گناہ کے امور ہو سکتے واپس آئے عرض کیا کہ جاننا اس گھر کا راستہ ایسا ہے بڑا ایک لذت والا حسن خوبصورت خوبصورتی والا اس راستے پر ہر بندہ چلنے کی کوشش کرے گا اور خود نتیجہ دن اس گھر میں وہ داخل ہو گئے یہ حدیث اس پہلی حدیث کی تشریح سمجھ لیجیے شرح سمجھ لیجیے کہ جنت کو کس طرح ڈھانپا گیا تکلیف دے امور سے راستے مشکل ہیں امور تکلیف دے ہیں جن کو وہی بندے کو امور کر سکیں گے جن کو اللہ کی توفیق میسر ہوگی وہ ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کا عادی ہوں گے ہمتیں ہوں گی راستہ مشکل ہے راستے کو صرف فرائض تک محدود نہ سمجھیں مسل نماز نماز پڑھی یا نہیں پڑھی اتنا کافی نہیں نماز کو کئی شرائط اور کئی قلود کے ساتھ مقیت کر دیا گیا نماز جکڑی ہوئی بہت سی شرائط ہے خالی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے چار سجدے کر لیے نماز ہو گئی ایک تلوار لٹکی ہوئی ایک بندہ ساٹھ سال کا نماز ہی ہوتا ہے اور اس کا ایک سجدہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں پہ ابھی نماز تھوڑی ساٹھ سال کی نماز حجیبہ میں ایمان کا قصہ وہ چالیس سال کا نمازی تھا اوشا بھی منظکم تو سلی حاضۂ جو نماز ابھی آپ نے پڑھی کب سے پڑھ رہے کہاں چالیس سال یہی پڑھ رہے وہاں یہی پڑھے وہاں کے ماں صلی تھی تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی چالیس سال کے نمازیں برباد ہیں کس صحیح بخاری ہے آگے جو الفاظ بخاری میں نہیں دیگر کتب حدیث میں بولو متاحدہ حد متحدہ غیر فطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تمہاری موت نبی علیہ السلام کے دین پر نہیں ہوئی مگر صلاح تو عمادی جو ہمارا دین ہے اس کا مرکزی ستور نماز تو نماز اللہ کا فریضہ ہے مگر خالی پڑھ دینا کافی نہیں نماز جگڑی ہوئی ہے بہت سی شروع کے بیچ ہے مثلاً وقت کی پابندی اور پھر نماز میں وہ طریقہ اختیار کرنا جو محمد الرسول کا طریقہ ہے کیونکہ شرط کیا ہے سند و کمار عید المعنی مسلی بالکل میرے طریقے سے نماز پڑھ کوئی فرق نہ ہو دین اسلام میں جو احکام ہیں وہ جزیات کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں نماز پوری حقیقت ہے اس کے بہت سے اجزاء قیام ہے کرت ہے،, ہے رکوع ہے سجود ہے تشہد ہے ہر چیز چکو کہ سنت کے مطابق ہے جی حج ایک شریح حقیقت ہے اور جزیات کو چیک کیا جائے طواف ہے سرحیح ہے وقوف عرفہ ہے منا کے دن ہے قربانی ہے احرام ہے ہر چیز میں سنت کی تہوار بنے خود انی مناسب کا کمپرمایا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سمجھ لو سیکھ لو بیشتر اعمال حج آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر انجام دی بلندی پر تاکہ سب مجھے دیکھیں میری اتباع کر مجھے فالو کرے نماز آپ نے پڑھ پڑھ کے بتائی بس مجالس میں سکھائی ایک بار آپ ممبر کو کھڑے ہو بلندی پر میری نماز دیکھو پھر سجدہ نیچے اتر کے کرتی دیں اس میں اہمیت ہے اس کو معمولی مطلب ہلکا مطلب قابل قبول کا ہو جب میرے طریقے کی تباہ جب بات یہاں تک پہنچتی ہے تو بیشتر لوگ کٹ جاتے ہیں ان کی نمازیں سنت کے مطابق نہیں ہیں مجھے نبی علیہ رام نے ایک شخص سے کہا تھا عرج فصل لے قدم تو سن لے جاؤ دوبارہ نماز پڑھو یہ نماز نہیں ہوئی اس میں کمی کیا تھی صرف ایک چیز رکو سجو قیام قیرت ہر چیز تھی کمی تھی اعتدال کی نماز جلدی پڑو رہا رکو سے اٹھا فوراً سجدے سجدے سے اٹھا فوراً دوسرا سجدہ اعتدال کی کمی تھی یار لوگ اعتدال کو ٹالنے کی کوشش کریں کیونکہ ان کی شکا میں نے یہ قرآن پر حکم زائد ہے قرآن نے کہا سجدہ کر اعتدال کی بات کہاں سے آگے قرآن کا کر رقوع کرو اعتدال کہاں سے آگے تو جو چیز قرآن کے حکم عام پر اضافہ ہو زیادتی ہو چاہے وہ حدیث ہے کیوں نہ ہو وہ قابل قبول نہیں مذہب کو بچانے کے لیے حدیثوں کو ذبح کر دیا مذہب بچ ہمارے مذہب میں اعتدال کی شرط نہیں ہے حدیثوں میں ہے رد کرتے ہیں اس میں یہ کہہ کر کہ یہ حدیث قرآن پر زیادتی شرم نہیں آتی یہ بھی اللہ کی بڑھی وہ بھی اللہ کی بڑھی قرآن بھی اللہ نازل حبار. حدیث بھی اللہ نازلف اللہ کو اختیار نہیں اپنی باتوں کے قیود اور اس کی حدود متعین کرے چور کا ہاتھ کاٹو ہاتھ تو یہاں تک جہاں سے کیوں گاڑا کیونکہ حدیث یہاں سے آتی نہیں یہ قابل قبول کیونکہ فقہ میں وہ قابل قبول نہیں ہماری فقہ بیٹھے گی ہمارے ہاں شرط نہیں تو اس حدیث کا کیا کرو گے تین بار نماز پھوڑی میں اردے فصل لے کر ان لگ سکتا دوبارہ پھڑو یہ نماز بھی نہیں ہوئی یہ بھی نہیں ہوئی یہ بھی نہیں ہوئی کمی اعتدار کی تھی نماز ہوئی نہیں تو نماز مشکل ان کتاب کو چھوڑنے پر تیار نہیں مشکل تو ہوئی نہیں بہت کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے اپنے بزرگوں کے باپ دادوں کی باتوں کو ٹھکرا دیں فقہ کی باتوں کو ٹھکرا دیں قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھ بہت کم لوگوں پھر یہ مشکل ہے نواز مشکل ادائیگی آسان ہے مگر ان حدود ان قیود کا خیال کرنا ان شروط کو دیکھنا معاملہ مشکل اور پھر ساتھ اخلاص کی حفاظت شیتان ساتھ سا صاحب جو بھی اوان آپ نے انجام دینے یا دو گے اس میں اخلاص کی حفاظت اور اخلاص ایک ایسی شرط ہے جو تاہیات ہے آپ حج کرنے کے اخلاص شرط ہے تاہیات مانا حج کے زندگی بھر کے لیے چوکی دار بن جاؤ حج سے قبل اخلاص کی حفاظت حج کے دوران اخلاص کی حفاظت حج کر لیا اب زندگی بھر اس نیکی کو اخلاص میں قائم رکھو یہ نہ ہو کہ حاجی کہلانے کا شوق ہے جھنڈوڑا پیٹ لیا ہم نے حج کر لیا ہم حاجی صاحب کچھ لوگ اپنے کاروبار میں حج کو استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ جو بھی کاروبار میں جھوٹ سچ اس کو یقین کر لیں کہ ہم حج حساب دیکھنا نا اتنا حیات چوکی داری معاملہ مشکل ہے یہ سب جنت کا راستہ خالی حج جنت کا راستہ نہیں اس کے چوکی دار کرو اس کی حفاظت کرو حفاظت نیت یہ سب سے مشکل کام ہے جو قول ہم نے کبھی پیش کیا ہوگا کہ سفیان یہ سفیان ہو گیا نا راغ موبا باتیں کہ میں نے ایک بار سوچا کہ سب سے مشکل کام کون سا دین اسلام میرے سامنے جہاد آ جانا پڑتا ہے گڑنا پڑتا ہے خون بہانا پڑتا با اوقات شہادت مل جاتی بڑا مشکل لیکن اندر سے آواز آئی کہ اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو جان کی قربانی کوئی مشکل نہیں روزہ سامنے آ گیا دن بھر کا فاقہ پیاس پھر اللہ کی رضا مقصود ہو کوئی مشکل نہیں حج جا گیا سر پانچ چھ دن بڑے تکلیف سے ہوتے پھر دل سے آپ آتے کہ اللہ کی ندا مخلوض اور کوئی مشکل نہیں چلتے چلتے ایک امر میرے سامنے آئے وہاں میں ٹھہر گیا باقی سب سے مشکل کام وہ ہے حفاظت نیت اس نیت کی حفاظت اعمال کے تعلق سے دل کا اخلاص پر قائم ہونا ریاکاری سے گزنی حفظ نہیں ہے بڑا مشکل کا اس لحاظ سے بھی مشکل ہے کہ شیطان اندر دل دل دل انسان مچ رہا تھا نہیں انسان کی خون کے ساتھ ساتھ گردش کرنا ہر جگہ اس کی رسائی کیسے کیسے وار کرتا ہوگا اس لحاظ سے اس کو مشکل راستہ قرار دی اور سارے اعمال میں حفاظت نہیں ہے اور اگر حفظ نیت میں کامیاب ہو گئے شیدان چھوڑتا دینا پھر وہ بار کرتا ہے نیکی کے غرور پر اس میں بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں اندر غرور میں نماز پڑھ کے نکلے اللہ میں کا فرور نمازی ہونے کا غرور باہر لوگوں کو گور گور کے دیکھتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ سارے جہنمی بیٹھے ہیں. میں ایک جنت ہوں یہ بھی شیطان کا بال فرور کا نیکی کا غرو اس لیے تقریباً تمام نیکیوں کے بعد اشتفار کا ذکر تمام نیکیوں کا نماز آپ نے سلام پھیرو اللہ اکبر استغفر اللہ استفر اللہ استفر یہ شیطان یہ غرور کا وار نہ کرے رسخار ہوگی استفر رات بھر تحجد پڑے صبح کا وقت ہو گیا تحجد کا اختتام ہو استغفار استفار یا اللہ گناہ گاروں معاف کر تاکہ شیطان کا وار نہ ہو دیکھیں یہ اعمال کا راستہ آسان ہے ویسے دین آسان ہے اور اگر تقوی اور اللہ کا خوف اور خشیت آ جائے اللہ تعالیٰ اور آسانی پیدا کر دیتا سوال جس بندے کے اندر تقوی آ جائے اللہ, اللہ تعالیٰ دین آسان ہے اس کو اور آسان کر دیتا بندہ جنت کی راہ پر چل چکا راستے پر چلنا اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے تو اماں امن خواب و مقام و ربی بناف انل ہوا فل جنت الس کے دل میں مقام رب کا خوف آ جا اور اس خوف کی علامت یہ ہے بنافس انل ہوا کہ وہ نفس کی خواہشات سے باد آئے یہ راستہ ہے جنت کا جہنم کا جہنم کا راستہ خواہشات پر جنت کا راستہ امال صالح پر امال صالح کے انجام دے مشکل امر ضرور ہے لیکن اگر بندے کے دل میں خشیت ہے اللہ کا خوف ہو تو اللہ رب العزت اس راستے کو آسان کر دیتا ہے اور اس راہ پر چلنے کو جنت کا ٹھکانہ قرار ہے اسی طرح جو خواہشات نفس ہیں جو جہنم کا راستہ ان پہ کنٹرول بڑا مشکل کام اس لیے یہ راستہ بڑا سجا ہوا ہے شیطان کی سجاوٹوں کے ساتھ شیطان کی بلونا سادیوں کے ساتھ اور جو لوگ گناہوں کے راستے پر چلتے ہیں سمجھو جو میزان اللہ کے نبی نے تھمایا ان کے ہاتھ میں وہ میزان ان کو چیخ سیکھ کے کہہ رہے ہیں تمہارا سفر جہنم کی طرف بچا لو اپنے آپ اور ایک بندہ اگر نفس کی خواہشات کا گلا گھونڈ دے اپنے آپ کو اس راہ پر جلنے سے بچا لے یہ اس کی توفیق ہے اور اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے اللہ بڑا ہے لانچی وہ حدیث جس میں سات انسانوں کے بارے میں حدیث ہے سہی بخاری مسلم کی ان کو روز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ نصیب جب عرش کا سایہ ہوگا جو اللہ سایہ پیدا کرے گا اللہ سایہ پیدا کرے گا یہ قیامت کا سایہ بڑا رحمت والا لطافت والا برکتوں والا کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کا سایہ ہوگا یہ غلط ہے اللہ کا سایہ ہونے کا معنی یہ کہ سورج اوپر ہوگا اوپر ہوگا تو سایہ بنے گا اللہ سب سے اوپر نہ اس کا کوئی سایہ عرش کا سایہ یا اس دن اسپیشل یہ سایہ پیدا ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا بہت سے لوگوں کو سات قسم کے افراد کا بیان ہے اس میں ایک شخص راج علم <بعدن> دائت ہم راہ تم ذات و منصب فقالہ اِن اخاف اللہ وہ شخص جسے خوبصورت اور عطاقت گناہ دے اور وہ اینی اقاف اللہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں گناہ سے بات آ جائے پولیس کے خوف سے نہیں حکومت کے خوف سے نہیں گرفتاری کے خوف سے نہیں نہ یہ کہ باپ دیکھ رہا بھائی دیکھ رہا کیا کہے گا ڈانٹ ڈبٹ ہوگی کوئی خوف صرف اللہ کا خوف اللہ تعالیٰ کیسا قدر قدردان اس نوجوان کو اس ایک بار کے مظاہرے پر اپنے سائے میں لے لے گا سائے عرش کا ہو یا دوسرا اللہ کا پیدا کردہ دیں سائے میں لے لے گا یہ بہت بڑا انعام ہے یہ قیامت کا سورج ہے جو بندوں کو جلسا مارے گا تب ان شمس و حتہ دکون علامت ایک میل کے فیصلے پر فاصلے پر سورج کھڑا ہو آج کروڑہ میل کا فاصلہ اس کی حدت اور شدت واضح کر لیجیے حالانکہ پنکھے ہیں سائے ہیں عمارتیں ہیں درخت ہیں اے سی چل رہے ہیں فریجیں ہیں مشروبات ہیں لیکن پھر بھی گرمی سطح مارتی ہے وہاں کچھ نہیں نہ کوئی سایہ نہ کوئی دیوار نہ کوئی درخت نہ کوئی مشروب ٹٹیل میدان ہے اور فرسور جیسے گناہ کیے ہوں کہ ویسے پسینے ہوں کسی کا پسینہ ٹخنوں کے برابر کسی کو کے گھٹنوں کے برابر کسی کا ناخ تک کسی کا ناک تک اور کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہو پسینہ دنیا کا نہیں کہ جھٹک کر آپ نے صاف کر لی جن کو پسینہ آئے گا وہ کہیں گے اللہ عرق نہ من ہو رہا نار اللہ اس پسینے سے بچا دے پسینے سے نکال دے جہنم میں ڈال دے وہ قبول جہنم قبول ہے پسینے سے بچائیں ایسے مگر یہ سایہ نہ سیب ہو جائے اللہ کی قدردانی دیکھیے ستر ستر اسی اسی سال کے نیکیاں گناہ کرنے والے حساب و کتاب کی الجھن میں پھنسے ہوئے نیکیاں شمار ہو رہی گناہ گنے جا اور یہ ایک بار کے اس مظاہرے پر اللہ کے سائے ذرے بیٹھا ہو اس کی قدر دانی انہ یا جب وہ مجھ شاق ہے بے اس کردار پہ اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان پر تعجب ہوتا ہے. تعجب اللہ کسی پر تعجب ہم بھی کرتے ہیں حیرت ہمارا تعجب عدم علم پر ایک چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے تب تعجب ہوتے اللہ ہر شہر کو جانتے اس کا تعجب علم کے ساتھ ہے کیفیت ہم نہیں جانتی صحیح عدیث تعجب ثابت ہے ہمارا اللہ فر جنوب ان اللہ اللہ, لا اللہ, انت اللہ اس بندے پر تو کرتا ہے جو بندہ گناہ کا انتخاب کر کے دعا کر کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گناہوں کو تو ہی معاف کر سکتا اور کوئی نہیں معاف کر سکتا اللہ تعجب کرتا ہے کیا اس کا عقیدہ کیا اس کی فکر کیا اس کی سوچ گناہ کیا ہے اب دنیا سے کٹ کر یہ مزاروں سے قبوں اور آستانوں سے پیروں اور فقیروں سے اور سب سے کٹ کر براہ راست مجھے کہہ رہا تو گناہ معاف کرنا اور کوئی نہیں اللہ تعجب کرتا تعجب اس کی سمت تو اللہ تعجب کرتا ہے اس نوجوان پر نئی سطل و جس کے اندر نفس کی خواہشات کا میدان نہیں یہ نوجوان دارا سعد و منصب ایک عورت نے دعوت دی خوبصورت عورت دعوت دی گناہ کی اور وہ کہتے ہیں انی خاف اللہ مجھے اللہ کا ڈر اس ایک بار کے کردار پر نتل تعجب کرتے اس کا سلا کیا میدان ماشاء اللہ سارے اب آخری موجود ہیں اور یہ نوجوان اللہ تعالی کے عرش کے سائبل تو ایک راستہ ہے یہ جہنم کی طرف جا رہا جو بندہ اس راستے پہ چل پڑا شیطان کی دعوت کو قبول کر لیا وہ سمجھے کہ اس کا سفر اس کا ہدف جہنم ایک میزان آپ کو تھما دیا گیا اور اگر بعد آ اس نوجوان کے کردار کی طرف یوسر اسلام کا کردار محدود اللہ ان کو دعوت گناہ دی گئی تھی اور خاتون بھی مصر کی ملکہ عزیز مصر کی بیوی تنہائی تنہائی ایک کمرہ دوسرے تیسرے چوتھے آخری کمرے میں لے گئے اللہ قطل ہر دروازے کو بڑی سختی سے بند کر دیے حسن شباب وسائل ہر چیز میں یسن اس بات کا علم ہے اس کی بات مان لی کیا سہولتیں ملیں گی ابھی تو میں غلام ہوں پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں لیکن مایا کرتا اللہ کی طرح یہ کردار جو ہے بڑا قابل ختم اللہ اس کردار کو دیکھ جو مشاہیر ہوتے ہیں جو اس آسمان اور ستارے بن کے چمکتے ہیں چودھری کی چاند کی طرح چمکتے ہیں ان کا کردار چیک ہوتے ہیں. تب اس شامل ہوتے ہیں اسلام کو اللہ نے دو منصب دے دی پورے ملک کے مصر کی بادشاہ دے دی اور نبی بنا دی نبوت کا تاج سر پہ سجا دی ایسا قطر دار تو راستہ یہ بڑا دل فریب ہے شیطان کی ملما سازیاں زینتیں سجاوٹیں میں ازئی میں اس راستے کو بڑا خوبصورت کر کے سجا کر پیش کروں ان بندوں کو گمراہ کرنے کے تو راستہ باقی بڑا پرکشش لیکن جو بندہ بچ جائے اللہ بڑا قدردار ہر انسان محاسبہ کرے آخر تو قائم ہونے والی اپنے کردار کو دیکھے اپنے قدموں کو دیکھے کس طرف جا رہا میزان موجود ہے حفت جنت بالمکار جنت کو ڈھانپا گیا سختیوں کے ساتھ کبھی جہاد آ کبھی حج کا موسم آ ہر وقت نمازیں سال بعد زکوٰۃ دینی ہے پر حج کرنے روزے رکھنے یہ سب راستے ہیں تکلیف دے صبر طلب کرتے صبر کے متقاضی اور بھی کئی راستے رش تم کیا سمجھتے جنت یوں ہی چلے جاؤ کیا سمجھتے ذرا بیٹھ کے سوچو سہی تم نے جنت کے لیے کیا کیا ہے تو خبردار لوگوں اللہ کا سودا سب سے مہنگا جنت سب سے تیم چیز ہوتا ہے بشر اس میں میں نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں ان کا تصور پیدا ہو اتنا مہنگا سا نہ جن خیر دنیا معافی ہے ایک بالش جنت کی پوری دنیا سے ٹیم دنیا کی بادشاہت دنیا کی پراپرٹیاں دنیا کے عہدے دنیا کا مال درہم و دینار ڈالروں کی ویل پھیل ڈھیر لگے ہوں ایک بالش جنت کی سب سے ٹیم بیٹھ کے سوچ یہ ایسی مل جائے گی یوں ہی مل جائے گی تم نے کیا کیا جو گزری ہے ایک بندے کو پکڑا جاتا ہے جس نے ڈال رہ جانا پڑا کہا جاتا چھوڑ دو اس کلبے کو ورنہ بڑی ازیت دے آج اوبر سی کرو اذیت کیا دی گئی تلوار سے ان کی کھوپڑی سے باہر شروع کیا گیا اور جسم کے دو ٹکڑے کر گول کر لی جن کو اذیت دی گئی دوہے کی گرم کنگیوں سے ان کے جسم کو جو ہے کھال کو پاڑا گیا سبب ہرشی اس کا نمون ہے پتھروں پر کسیٹا گیا بھاری سلیں سینے پر رکھی گئی جلایا گیا ہمیشہ جسم پر پردہ رکھتے تھے کتنے عظیم پردہ ایک دو امیر عمر نے کہا اپنے دور خلافت میں بہرا تمہاری کمر میں چیک کرنا چاہتا ہوں. عرض کیا کہ یہ تو میرا راز ہے میرے رب کے لیے میں نے کسی کو نہیں دکھایا پردہ ڈالا نہیں میں چیک کرنا چاہتا ہوں. عرض کیا کہ آپ امیر جی آپ کی طاقت پر فرض میں کپڑا نہیں اٹھاؤں گا آپ ہاتھ سے چک ہاتھ ڈالا امیر عمر جیسا بندہ دیرے حق میں سخت اس کی چیخ نکل گئی کہ بلال تمہاری کمر میں گوش نام کی چیز ہی بس ہڈی کا ایک پنجرہ ہے اللہ کی راہ راستہ شاد اللہ کی توفیق سے صبر ملتے صبر کیا یہ راستہ فتنی جنت بالمکار ہے جنت کو ڈھانپا گیا ہے جنت کے راستے میں ایک باڑھ ہے بلکہ راستہ خاردار کانٹے والا مشکل اس راستے کو بور کر کے پھر ابدی راہتے ہیں یہ اذیتیں یہ تکلیفیں چندر حسین زندگی گزر جائے گی اور اس کے برعکس جو جہنم کا راستہ نسرتوں سے عبادت نہ نظریں ناپاک کرنے کی داقتیں مل رہی ہیں کان ناپاک کرنے کی داقتیں مل رہی ہیں زبان ناپاک کرنے کی داقتیں مل رہی ہیں رجوریاں بھرنے کی دعوتیں مل رہی ہیں سودی کاروبار سے حرام رزق سے شراب نوشی ہے اور طرح طرح کے بنائے راسنگ سجاوٹ ضرور ہے چند روزہ یہ لذت ہے پھر دائمی جہنگ تو اپنے نسل ون کا تعیم کرو یہ عدیش ایک جوان القلیم کی حقیقت رکھتی ہے کہ جنت کو سجا دی جنت کو بھر دیا گیا تکلیف دہ راستے سے اور جہنم کو سجا دیا گیا خوبصورت اور مزین راستے سے اس میں کشش ہے اور اس میں دل ایک طرح کی کی محسوس کرتے اس راہ پر کیسے چلو کانٹی پر کہتے چلو آگ کے کوئلوں پر کہتے چلوں لیکن بندہ چلتا ہے نفس کی فائشات کا گلا کھونڈ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں تر سے پھر یہ احساس یہ ریس ایک کسوٹی کے طور پر لے لو اگر نیک راہ پر چل رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو اور وہ حدود و قیود ان کی حفاظت کرو جو نیکیوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اور اگر گناہوں کے راستے پر چل رہے ہو تو یہ خار یہ راستہ بظاہر پر کشش انجام اس کا جہنم کی کیا انجام اس کا جہنما منتا ہوا جاتا دنیا فعین جہیم علم جو بندہ سرکشی اختیار کر گیا اور دنیا کی خواہشات کو دنیا کی زندگی کو ترجیح دی دنیا کا تابع بن گیا شیطان کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیا تو بغیر کسی تبحیح کے بغیر کسی وضاحت کے ہمارا فرمان آڈر سن لو فعم الجحیم علما اس کا ٹھکانہ جہن کوئی مقدمہ نہیں کوئی تنقید نہیں نہ اس سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے رہے سب معلوم نامہ موجود ہے فرشت گواہ موجود ہے اللہ کا علم موجود ہے سیرا جہن ببنان خوف مقام جس سب کے دل میں مقام رب کا خوفہ ہے مقام رب کے خوف کے دو معنی ایک اللہ کا دیکھنا اللہ دیکھ رہے اور ایک مقام رب اللہ کے لیے کھڑا ہونا قیامت کے لیے اللہ کا مقام اللہ خالق مالک رازق جبار رحمان الرحیم اس کی ساری صفا یہ سب مقام رب ہیں اس کو سمجھے اور خوف آ جائے اور اس خوف کا نتیجہ کیا صرف زبانی خوف نہیں کہ اللہ بڑا بادشاہ اللہ غفار ہے اللہ جب بات ہے نفس بالحن نسبا اس خوف کے پیدا ہونے کے بعد نفس کی خواہشات سے بعد آئی نفس کی خواہشات جہنم کا راستہ اس سے بچ نکلا جنت کی راہ پہ چل پڑا اللہ کا خوف ہے سارے کام آسان ہر کام آسان تو بھائی جنت یہ محبت کسی تمہید کے بغیر کسی مقدمے کے بغیر ایسے بندے کا ٹھکانا سیدھا جنت اللہ بڑا قدر تند ہر شخص اپنا تعین کر سکتے ہیں کہ وہ کس راہ پر چلو اپنے ظاہر کو جانتے ہو اپنے باطن کو ہم جانتے ہیں اور یاد رکھو گناہ جیسا بھی ہو محلے کے گناہوں کی دو سے ہوتے ہیں یا چھپے چھپ کر کرتے ہو یا کھلے عام کرتے ہو دونوں محلے کے چھپ کر گناہ جو ہوتا ہے وہ اخلاص کے مناسب بندہ باہر نکلتا فارسا بن کر تنہا ہو تو گناہ شروع کر دیتا ہے اور میری اُمت کے بہت سے لوگ اس طرح آئیں گے نیکیاں لائیں گے جو لوگوں کے سامنے کر رکھی کا مسال جوال تہم ان کا سائز تہامہ پہاڑی سلسلے کے برابر ہو جیسے کشمیر اور مری کے پہاڑ کھڑے اس طرح نیکیاں کھڑی ہوں گی اللہ ان ساری نیکیوں کو ذرے بنا کر بخیر دے گا یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے تنہا ہوتے اللہ کی ایک ایک حد کو چن چن کر پامال کرتے گناہ بھی خطر ہے اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کل امتی امت موافی اندر پوری امت میری معافی مستحق تھی. سوائے پستاہرین کے مجاہر یہ جہر سے مجاہر کے دو معنی ایک معنی یہ کہ کھلے عام گنا کرتے کوئی شرم نہیں آتی کھلے عام گنا ہو کر دیکھا دنیا دیکھ رہی لیکن کوئی شرم نہیں دوسرا گناہ کیا ہے دوسرا معنی اس کا گناہ تو چھپ کر کیا اللہ نے پردہ ڈال دیا اور صبح ڈھیے مار دوستوں میں گئے رات مانے یہ کیا اور وہ کیا اور گنا کیا اور گلا کیا ڈھیے مار یہ مجاہد یہ بشر کا مستحق اللہ نے پردہ ڈالا اور تو اللہ کے پردے کو خود ہی پھاڑ خود ہی اس کو کھور ہر گناہ خطر نہ سیدھی سی بات یہ سیدھا جہنم کا راستہ نفس کی خواہشات کی تعمیر بربادی کا راستہ تدیث ایک نصب وعین ہمیں دیتی ایک میزان ہمارے ہاتھ میں تھماتی ہے وہ حاصل خبر تو حاسب کیا مت کے دن حساب ہوگا حساب آج لے لوں موقع موجود آسان اپنے راستے کو دیکھو خواہشات نفس کا راستہ ہے سمجھو جہنم کی طرف جائے نیکیوں کا راستہ ہے ساری پابندیوں کے ساتھ سمجھو جنت کی طرف جا رہا یہ کسوٹی آپ کو دے دی اپنا حساب لے لے اللہ پاک مجھے اور آپ کو تحفیف دے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ عمالِ سال ہے کہ توفیق دے اس راہ پر چلا دے جو راستہ جنت پہ جاتا ہے اس راستے کو بچائے جو راستہ جہنم کی جا رہا ہے بارک الفیقی حاضر اللہ علی بلکھ بل عبانہ نحمد اللہ